کریمہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نجران کے نصارہ یہ حاضر ہوئے یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا یہودی چونکہ پڑوس میں رہتے تھے ان کے مولوی بھی سارے جمع ہو گئے ان کے جو وڈیرے تھے علم والے لوگ وہ بھی آ ساتھ وہاں آ کر یہ دونوں لڑ پڑے آپس میں ابھی کل ہی آپ نے پڑھا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے کہا تھا کہ یہودیت اور نسرانیت جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا ایک دوسرے کو جنتی کہہ رہے تھے آج کی عیسائی مبارک کے اندر ان دونوں کی جب لڑائی ہوئی عیسائی مبارک میں جو بیان ہوا ان دونوں کی جب لڑائی ہوئی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان کا دین بھی کچھ نہیں ہے ایسے بکواس کٹے ہوئے ہیں سارے ہیں ایسے جناب لچر بازی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چند ڈھگوسلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دونوں لڑ پڑے آپس میں وہیں آک علی اسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے لگے یہ ایسے بق دماغ ہیں نعوذ بل منظالک یہودی جو ہیں حضرت سنگ اللہ عیسیٰ علیہ ست اسلام کو نعوذ باللہ سم نعوذ بل یہ اللہ حضرت عیسی علیہ سات السلام کی جو پیدائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ ساط وسلام کے توسط سے ان کے پھوک مارنے کی وجہ سے ہوا آپ کی ولادت ہوئی یہ یہودی اس وقت سے آج تک نوز بل اللہ کے حضرت عیسی علیہ السلۃ و السلام کا کوئی باپ ثابت کرتے ہیں ایک بندہ تھا ان کے ساتھ نوزب باللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے <سلام> یہ یہودیوں کا نظریہ ہے ان کمینوں کا حضرت عیصع علیہ السلام کے متعلق ہیں <سلام> اور یہ اس نصرانی جو ہیں یہ زرعی حضرت موسی علیہ السلام کو مسلمان ہی نہیں مانتے ٹھیک ہے نا ان کی کتاب کو نہ وہ مانتے نہ ان کی کتاب کو وہ مانتے ہیں <سلام> حالانکہ <سلام> تورات میں حضرت سیدنا اللہ عیسی علیہ السلام کی اور انجیل کی تصدیق موجود ہے اور انجیل کے اندر حضرت مو صلی السلام کی اور طرا کی تصدیق موجود ہے جی جیسے جی جی جی جی ان دونوں فرق کتابوں فرق کے اندر میرے آکل صحیح السلام کی اور قرآن, قرآن کریم کی تصدیق موجود ہے دونوں, جی بارے بارے بارے و... م... جی دونوں کے بارے میں یعنی آکلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں یہاں تک آکلام کے صحابہ کے بارے میں دلال موجود ہے ٹھیک ہے نا جی یہاں حضرت ان کی کتابوں میں حضرت امیر معاوی تک کا ذکر موجود ہے یار حضرت ابوب کے صدیق حضرت عمر کا ذکر موجود ہے حضرۃمان غ مولا علی کا ذکر موجود ہے تو پھر وہ کس منہ سے انکار کرتے ہیں بتائیں تو انہوں نے کیا کیا یہ حاکر اسلام کی بارگاہ میں جھگڑ پڑے تو انہوں نے کہا کیا کہ ایک دوسرے کو یہ آئے مبارکت دیکھیں وکالت یہود نسارا شہ اللہ تعالیٰ نے, فرمایا نے کہا کہ نصارہ جو ہیں یہ کسی شائع پر نہیں ہیں ہاں ان کا دین ایسے ہی ہے خرافات ہیں چند باتیں وہی لیے پھرتے ہیں وقوف پاگل ہیں ایک پرلے درجے کے یہ لاش ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ان کے دین کی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, پاس وکالت ہے اور نسرانی بولے انہوں نے کہا لئے صدیلیہ یہ الاش ہے یہودی بھی کسی شہر پر نہیں ہے یہ بھی بکواس ہی ہیں سارے ہاں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ ایسے بے سروپا چند باتیں لے کے اسے دین بنائے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد حالت ان کی یہ تھی کہ یہودی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے نصرانی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے مو علیہ السلام بھی سچے اور ان کی کتاب تو بھی سچی علیہ السلام بھی سچے ان کی کتاب انجیل بھی سچی جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا یہ دونوں بے بنیاد ہیں اسی طرح دونوں کمینے مل کے ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہے اب بتائیں جی میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی عظمت اور شان دیکھیں حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں صرف چالیس دن کے لیے گئے کتاب لینے کے لیے ان کے لیے تاکہ ان کے عمل میں مزید اضافہ ہے رابطہ کے احکامات پر عمل کریں وہ جو کچھ آج تک سیکھ چکے تھے سارا چھوڑ کے بچے کی پوجا کرنے لگے کے کے والوں نے دین کیسے چھوڑا. چھوڑا. آب آب चو चو میں سے وہ جو نے پیسے لیے تھے یہودی سے علیہ السلام اندر ہے یہ تو ایسے کمی ہیں خود علیہ السلام کا سودا کر دیا انہوں نے ایک بندہ تھا نا جی اس نے اعتراض کیا حضرت مولا علی ردی اللہ عنہ پہ اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ تمہارے جو نبی ہیں ابھی انہوں نے پردہ کیا ہے کچھ دن کچھ عرصہ ہوا ہے کچھ سال ہوئے ہیں تم نے آپس میں جاتنا شروع کر دی ہے لڑائی شروع کر دی یہ کیا ہے مولا علی ردی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا ایک اختلاف ہے وہ بھی سیاسی ہے دینی نہیں ہے نہ مجھے ان کے عقائد پہ اعتراض ہے نہ انہیں میرے عقائد پہ اعتراض ہے میں کہ معاملہ تو تمہارا بگڑا ہوا ہے کا میں تمہاری تبارک و تعالیٰ کا کرم میرے محبوب علیہ صحیح السلام کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ بول کے کیا امت تک حق پر قائم رہے گا بتائے بھائی امت جو ہے وہ دینی حق پر قائم ہے یا نہیں چاہے تھوڑی تعداد میں جن کو دین کی سمجھ ہے فام ہے باقی ویسے ہی آپ ایسے جیسے کٹے بچے چھٹے ہوتے ہیں ریوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں لیکن ایک ٹولہ ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک یہ رہنا ہے ہاں یہ کریم اکا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریف کا اجاز ہے یہ قرآن کا اجاز ہے آج تک رسول اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ویسے بیان ہو رہا ہے جیسے رسول علیہ وسلم نے عطا فرمایا آک علیہ السلام ہے کے دین کے امین موجود ہیں دین کے حامل موجود ہیں قرآن کے حامل موجود ہیں قرآن پاک کو سمجھنے والے اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی یار آج چودہ سو سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ قرآن پاک جو ہے بغیر زبر زیر کے فرق کے امت کے پاس موجود ہے امت کے پاس موجود ہے آج جتنی کتابیں ہے بندہ لکھتا ہے اس کی زندگی میں بدل جاتی ہیں اس کے نام تک تبدیل ہو جاتے ہیں بتائیں نام تک بدل جاتے ہیں اوپر نام کسی دادہ صاحب رحم اللہ خود فرماتے ہیں اپنا دیباچہ لکھنا آپ نے کشف المحجوب کا اس کے دیباچے میں رادادر اجویری رحم اللہ ارشاد فرماتے ہیں باتیں میں پہلے صرف اللہ کے لیے لکھتا تھا کتاب لکھی اور نام نہیں دیتا اپنا کہتے میری زندگی میں ہی نے اپنے نام لکھ میری کتاب پر اپنا نام لکھ کے کتابیں آگے دینی شروع کر دیں پہلے ایسے تو نظام نہیں ہوتا تھا پریس کا مطلب نہیں ہوتا تھا نہیں تھے تو لوگ ہاتھ سے نکل کرتے تھے فرماتے ہیں جو بھی آیا میرے پاس کتاب تو دکھایا اپنی میں نے کتاب دی اس نے یہاں کتاب پوری نقل کر لی لے گیا جا کے اپنا نام لکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ پھر آگے اس کے نام سے نکل ہونے شروع ہو گئی۔ حضرت دادا صاحب ابراہیم مولوی صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا میں نے کہا مجھے بھی تو حضور کی امت کی دعاؤں کی ضرورت ہے آپ میں نے یہ کشور محجوب لکھتے ہوئے اپنا نام لکھ دیا اپنا نام لکھ دیا تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنا نام دے تاکہ ایک تو یہ کہ بعد میں جو ہے نا اس کا نام زندہ رہے گا نام زندہ رہنے سے مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تارک ہوگا کہ بندہ ہمارا جا آج جن بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں ان بزرگوں میں مزاروں پہ شیعہ قبضہ کر کے بیٹھے کیوں وہ کہتے ہمارے تھے آج اگر ان کی کتابیں ان کے و نظریات ان کتابوں میں موجود ہوتے ہیں تو بتائیں, بتائیں دا یہ آج داتا صاحب رحمہ اللہ کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سننی ہیں جنہوں نے کتاب اپنی توحید کے بعد رسالت کے بعد جو بات لکھی انہوں نے وہ حضرت مب صدیقی کی شان لکھی پہلے اللہ پھر حضرت عمر کی لکھی پہلے عثمان کی لکھی پھر مولا علی کی لکھی ہم نے اس سے ثابت کیا کہ یہ حضرت آپ جو ہے نا داتا علی جوہیر رحمہ اللہ, جو اللہ سننی ہے پکے بتائیں کسی عرافی نے کہا کہ یہ ہمارے کہا ہے کسی ہمارے تو حضرت خواجہ میری رحماء اللہ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت داتا صاحب راہما اللہ پکے سنی, سنی है? اور خواجہ صاحب رحماء اللہ خواجہ میری رحماء اللہ آپ بھی پکے سنی کیوں کہ آپ سنی کے مزار پہ بیٹھے رہے اور یہاں سے جاتے ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ کہہ کر گئے یہاں سے आ, یہ گنج بخش جو ہے نا اس سے مراد روحانیت ہے رفتبار کو تعالیٰ کی معرفت ہے جو حضرت دادا صاحب رحم اللہ نے حضرت خواجہ صاحب کو دی ہم نے گنج بخش سے مراد روٹی دی. کپڑا مکان سمجھ لیا ہے کہ نہیں دی. یہ چیزیں چار سے مادی ماد دنیا سمجھ لی ہے آج کتنے لوگ جو دادا صاحب رائے اللہ مزار پہ جائیں دی. اور یہ دعا کریں دی. یا اللہ دادا صاحب رحم اللہ کے وسیلے سے مجھے اپنی معرفت دے مجھے دین کا علم دے دے بتائیں حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے باتیں دادا صحیح ملّہ کے مزار پہ جو بندہ حاضری نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کی فہم میں اضافہ فرما دیتا ہے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما دیتا ہے لیکن جو جائز نیت سے تو ہے نا جب بندہ نماز رب کی پڑھنے لگے اور نیت سے ورزش ہو رات کو سطر رکھتے اس لیے پڑھتے ہیں کہ روٹی ہزم ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے روٹی کھا لیتے ہیں نا عموماً روٹی ہضم ہو جائے سطر رکھتے ہیں اس لیے, اس لیے تو بتائیں اس اسے نماز کا ثباب کہاں ہوگا اسی طرح الحل کے مزار پہ بھی جاتے ہیں نا وہاں اس کی نیت کچھ اور جو نیت لے کے جائے وہی ملتا ہے رفتار سے اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے پکر فرما ہاں یہ نہیں ڈائریکٹ جا کے بزرگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک بزرگ سنتے ہیں الحلہ سنتے ہیں جو مزارات میں موجود ہیں انہیں آپ یہ کہہ سکتے یہ نہیں کہ آپ ہی دے دیں ہمیں کٹا بچا بکرا اور بیٹا دے دیں نہ یہ نہیں مانگنی دعا یہ عطا فرمانے والا رب ہے کہ نہیں سمجھ پڑا گنج بخشے فیض عالم کا مطلب یہی ہے آپ جو عطا فرماتے ہیں وہ رقط بارک و تعالیٰ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی مرفت عطا فرماتے ہیں ہاں جو بندہ وہاں جائے اور دعا مانگے آپ کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے سمجھ پڑا مسئلہ تو حضرت خواجہ حضرت میر باغیوں کو مسلمان ہی نہیں ایسے سے چوڑے گدی نیشن جن دلیلوں کو پتا نہیں ہے دین کا پتا نہیں ہے جن کو جناب شریعت کی شین کا پتا نہیں ہے برابر شریعت بتائیں بڑے ہماری مطالعہ بھی تلاوت کرتے تھے کتاب کی کی تلاوت کرنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے اب کتاب کی تلاوت کر کے رب کے نبی کو ہی نہ हैं؟ हैं? جیسے آج ہماری قوم ہے کتاب کی تلاوت تو ہو رہی ہے بھائی رات دن ہو رہی ہے یا نہیں بتائیں قرآن پاک کی تفہیم کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے آج لاکھ روپیہ لگا کے نا سر والے کاری بلاتے مصر سے آپ وہاں سے یہاں آئے اور تنزانی سے کاری یہاں آ رہے ہیں آپ تلاوت سنا ہمیں اور تلاوت سنیں گے تو اش کر اٹھیں گے اچھلیں گے کودیں گے پاک سمجھانے کی بات آئے تو عالم کو آخر میں کہیں گے کہ آپ نے صرف دس منٹ لینے ہیں قوم تھکی ہوئی ہے قوم کو نیند چڑھی ہوئی ہے آپ نے مہربانی کرنی آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لینا تو بتائیں یار اس قوم پہ رب کا عذاب آئے یا نہ آئے اگر وہمیت نونل کتاب رب فرما رہا ہے انہیں کہ وہ کتاب کی تلاوت کر رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار پھر تورات کا انکار وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اور انجیل کے انکار آج اگر قوم جو ہے وہ صرف تلاوت ہی کرے تلاوت کر کے جناب رب تبارک وطالعہ کہ دین کوئی پسند نہ کرے تو بتائیں تین طرح کے طبقے ہیں تین طرح کے طبقے ایک مدعی مدعی مدعین نبوت نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک مبتلین نبوت ایک مجوزین نبوت مدعین نبوت جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بھی بڑا کافر جو ہے وہ مبتلین نبوت ہیں اور مجوزین نبوت ہیں میں کس دنے اس کی وزاعت کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم نے صرف برز قادیانی کوئی گالی دینی ہے او بھائی اس کے لئے جو راہ ہمار کرنے والے زلیل ہیں ان کو بھی پکڑو اور آج جو لوبی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کیا کہ بھی ان کے لیے نرم گوشا کیوں ہے بتائیں بھائی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اختیار ہوتا ہے قبول کرو یا نہ کرو کہ نہیں سمجھ آیا اسلام تھوپتا نہیں ہے کسی پر کچھ بھی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اختیار ہے قبول کر لو مر دیا نہ کرو یہی ہے نا بھائی کسی کو دھکے سے کل نہیں بڑھاتے ہم لاقرا دین کا مطلب ہی یہی ہے اقرا نہیں ہے کسی کو قبول کرانے میں جب قبول کر لیا پھر اختیار ختم قبول کر لیا تو پھر اختیار ہے نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے اب کو بندہ یہ کہ نماز پڑھوں نہ پڑھوں میرا اختیار ہے وہ بندہ ہی کافر وہ بندہ کافر ہے اب اختیار رہا ہی نہیں اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس کے پاس پسند کروں تو پڑھوں, پڑھوں نہ پسند کروں تو نہ پڑھوں یہ نہیں نماز کو ویسے چھوڑ دینا سستی کی وجہ سے شامت عمال کی وجہ سے یہ کالا الگ بات ہے لیکن اسی اختیار کرنا نہ کرنا مسلمان کو یہ کہنا کہ ہاں بھی تو بتا تو ختم نبوت کو مانتا ہے جیسے یہ ضمن مسئلہ آ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے مسئلہ لے کر گئے تھے حضور کی ختم نبوت کا اسمبلی میں ہاں ووٹ کروایا انہوں نے بتایا بھائی بندہ کلما پار لے مسلمان ہو جائے پھر مسلمانوں سے نماز پر ووٹ کروا جاتے ہیں ہاں مسلمان ہیں جو نماز کو پسند کرتے ہیں کتنے کرتے بتائیں یہ پھر ووٹ کروانا ہی ایمان سے گیا نا بندہ پھر نماز پر ووٹ کروانے بھائی ووٹ اس بات پہ کروانے جو کام اختیاری ہو ہاں بھائی اس بار پہ ووٹ کروائیں یہ جو گلی ہے باہر والی یہ پکی بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے پڑے ہیں لگنے سے بابے بھی گر رہے ہیں دوسرے بھی گر رہے ہیں یہ بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا یہ بنانا چاہیے یہ اختیاری کاموں پہ ووٹنگ ہوتی ہے بھائی جب بندے نے کلمہ پڑھ لی تو اس کا اختیار ہی نہیں رہا اب یہ لے کر جائیں جناب اسمبلی میں ہاں بھی آپ بتائیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے رسول اللہ کے ختم نبوت کا مسئلہ کون کون اسے پسند کرتا کون کون نہیں کرتا آپ صحیح سے بتائیں جب یہ مسئلہ لے گئے تھے وہاں تو سارے لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں دیا تھا کئی سارے لوگ تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا تو بتائیں وہاں پر وہ تو کافر ٹھہرے مرزائی جنہوں نے ختم نے بوتھ کے حق میں ووٹ نہیں دیا وہ کافر کیوں نہیں بنے تھے انہیں کافر کیوں نہیں کہا گیا ابھی نمود رسالت کا مسئلہ آیا بتائیں بھائی یہ مطالبہ رکھا گیا کہ حکومت نے کہا ہم اسے اسمبلی میں لے جائیں گے کون کون حضور کی عزت چاہتا ہے کون کون حضور کی گستاخی چاہتا ہے مطلب یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں بدھو مول بھی ایسے لگے ہوئے ہیں جناب ان کو سمجھ تک نہیں ہے کسی بات کی رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ کتوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے تم بتاؤ بھائی تم پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو حضور کی عزت ہو یا نہ ہو بھئی یہ مسئلہ اسمبلی میں لے کے جانے, جانے ہی کفر ہے مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات آکل السلام کی عزت اور نموز کا مسئلہ ہے بس پھر ان چروں کے سامنے ان حرام خوروں کے سامنے حرام زادوں کے سامنے ان سے پوچھنا ہاں جی بتاؤ حضور کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بتائیں بھئی یہ پوچھنے والا بندہ کافر ہوا یا نہیں ہوا پھر جو رسول اللہ علیہ شام کی عزت کے مسئلے پہ آ کے چھپ گئے پیپل پارٹی, پارٹی ساری نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنتے حضور کی عزت کی بات آ گئی نا ہم اس کا حصہ نہیں بنتے بتائیں ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا پھر اور ان باتوں پر جن میں اختیار ہو رسول اللہ علیہ سد کی عزت و النام کا مسئلہ یہ ایمان کی اساس ہے یہ نہ ہو بندے کے اندر بندہ مومن نہیں رہتا بھائی تو پھر ووٹنگ کس چیز کی الیکشن کس چیز کے پھر ہاں جی, آن جی, آن جی آن یہ تو ہوتا ہے تم یہ حاکم پسند کرنا نہیں کرنا ووٹ کرا لو یہ بھی ل... اسلام کے خلاف, بس خلاف بس ہے بس لیکن اختیاری کام پہ یہ کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں ہم تو اس کے حق میں بھی نہیں ہیں اختیاری کاموں میں ووٹ ان لیکن جس کام میں اختیاری نہیں بھائی مومن بندہ ہر حال میں رسول اسلام کی عزت پہرے دار ہے ہاں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کہے نہ بھی حضور کی عزت نہ ہو بندہ کافر ہے بندہ کافر ہے تو پھر جو وہاں کھڑے ہوئے مجوزین توہین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ توہین حضور کی جائز ہے ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا بتائیں کسی مولوی نے کہا یہ کافر ہیں جنہوں نے کہا تھا حضور کی عزت کا مسئلہ جو ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لے گئے مسئلہ ہاں بھی بتاؤ مسلمانوں او حضور کاش کو بتاؤ آج جو خنزیر کہہ رہا ہے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے میں عاشق رسول ہوں وہ ذرا بتایا میں رسول والے شام کی عزت کا مسئلہ جب یہ لے کر گئے وہاں کے اندر جا کر ہاں ہاں بھی بتاؤ حضور کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ تو پوچھنے والا بندہ ہی کافر ہو گیا پوچھنے والا بندہ ہی کافر ہو گیا نہیں رہا مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے حضور کی عزت ہو یا نہ ہو یعنی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ حضور کی گستاخی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب جتنے لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں مطلب ان کا یہی ہے وہ یہی چاہتے ہیں حضور کی گستاخی ہونی چاہیے تو میں یہی پیٹتا ہوں رات دن یہی کہتا ہوں اکیلے فرانس کے گستاخ نہیں ہیں آپ کے علاقے میں بھی گستاخ رہتے ہیں آپ سے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں وہ بھی گستاخ ہیں یہ خود مجوزین یہ رسول ہے میں پکی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ خود رسول رہا سات کی تو ہین کی اجازت دینے والے بندے ہیں رب بتائیں وہ کام جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموز کا مسئلہ ہے وہ پھر ان زریلوں اور چوڑوں سے پوچھنا بتاؤ جی رسول اللہ علیہ السلام کی توہین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وہ سارے کے سارے فرانس کے حق میں کھڑے ہو گئے تو میں صرف فرانس کو گالیاں دوں اور انہیں گلے لگاؤں انہیں عاشق رسول مانوں کیوں مانوں گا بتائیں بتائیں رب یہ انہوں نے بھی کتاب پڑھی ہے صرف تلاوت کر رہے ہیں یہودی بھی کر رہے تھے تلاوت یہ بھی کر رہے ہیں تلاوت لیکن نہ کتاب کو یہودیوں نے سمجھا نہ نسرانی نے سمجھا نہ ان ذلیلوں نے دیکھے جی رفتار کو تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی اپنے قول جیسی باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کہتے یہ کوئی شہ نہیں وہ کہتے یہ کوئی شے نہیں بتائیں بھائی کزال کا کال اللہ اللہ یا المون مسلح میں ایسے یہ لوگ جہالت میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں يحكم يوم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فی ما فی جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ ذہن میں رہے یہ جو قیامت والے فیصلہ ہونا نا فیصلہ تو یہ ہی ہو چکا یہودی جھوٹے فیصلہ تو یہی فیصلہ ہو چکا یہودی پہلے سچے تھے جب عیص علیہ اللہ سلام آ گئے پھر بھی یہودی پر رہے انہوں نے عیسی علی اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تو وہ جھوٹے وہ باطل پر ہو گئے میرے عقل شام تشریف لائے آکل سام کی آمد سے پہلے جو نسرانی تسلیس سے وارا اس کو ترک کر کے صرف اور صرف عیس علیہ اللہ کو رب کا بندہ اور نبی مان رہے تھے وہ بھی حق پر تھے جب میرے عکل شام تشریف لے آئے عقل شام کلمہ چھوڑا انہوں نے نہ پڑا انہوں نے کلمہ آکل شام کے دین کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی باطل پر فیصلہ ہو چکا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کے سارے کڑے ہوں گے مومن بھی کافی بھی یہی بھی نسرانی بھی سکھ بھی ہندو بھی سارے پلیت کافر سارے کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ہودی اور نسرانی سارے کے سارے مسلمانوں کو تانا دیں گے ہاں بھی بتاؤ تم تو کہتے تھے ہم تو بڑے اچھے حال میں ہوں گے اب تو تم تم ہی کھڑے ہو جہاں ہم کھڑے ہیں این اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجرمون اور مجرموں بے محبوب کے ماننے والوں سے علیحدہ ہو جاؤ علیحدہ ہو جاؤ ہاں جدا ہو جاؤ ان سے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تم نے جہنم جانا ہے یہ جنت کے رائی ہے انہوں نے دین حق کو قبول کیا تھا یہ جنت جائیں آگے دیکھیں جی رب تبارک وطار نے ارشاد فرمایا یہ رہے اگلی مبارکہ جو ہے یہ یہود و نصارا اور مشرقین تین گروہ اس وقت جو موجود تھے تین فرقے یہ تینوں مسجدوں کو برباد کرنے والے تھے یہود و نژارا نے مسجد اقص کو تباہ کیا جی حضرت عیسی علیہ السلام کے جانے کے ستر سال بعد عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے مسجد اقسار شریف کے پاس یہی پر یہودیوں کا بہت بڑا ٹیمپل جسے عبادت گاہ کہہ لیں وہ تھا انہوں نے اسے گرا دیا آج انیس سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کی عبادت گاہ گری ہوئی ہے یہودیوں کی اے یہ نے گرایا تھا اس سام کے جانے کے صرف ستر سال بعد ستر سال بعد گرا گیا آج تک نہیں بن سکا یعنی دو ہزار سال پورے ہونے کو ہیں اج تک وہ نہیں بن سکا اج بننے بھی جا رہا ہے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر اس کے بعد نصرانیوں نے نہیں بننے دیا یہودیوں کو اپنا مرکز نہیں بنانے دیا اسے اپنا مندر نہیں بنانے دیا اس کے بعد پھر اہل اسلام نے نہیں بنانے دیا مسلمانوں کے حالات جیسے بھی گزرے ہیں کبھی بھی اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج ہیں کبھی بھی ایسے حالات نہیں تھے جیسے آج ہیں بتائیں بھئی آج وہ ذلیل بنانے جا رہا ہے آج مسجد کی باتیں ہو رہی ہیں. آج ہم کیا کریں بھلا بتائیں بتائیں آج ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں میں نے کہا آپ کس کے ساتھ ہیں, ساتھ ہیں؟ کہتے میں تو پھر فرانی پارٹی کے ساتھ ہوں میں نے کہا پھر آپ کچھ بھی نہ کریں کیونکہ جو اجازت دینے والے ہیں ان کو حکمران تو آپ نے کچھ بھی نہیں میں نے کہا آپ نے جب چپا لگایا تھا نا وہ آپ نے اتل... اجازت دے چکے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہونا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اسلام پہ جو بھی حملہ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں بس کوئی سمجھے تو پھر ہے نا بھائی رب تبارک بتا رہے عشاہ پور میں اچھا دو وہ مسجد ایک ساکو یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ تباہ کر رہے تھے اور مسجد شریف جو ہے مسجد حرام شریف یہاں پہ مشرق تباہی مچا رہے تھے خود جناب ننگیوں کی سیٹیاں بجاتے ہوئے عبادت کرتے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے اقل اسلام کے صحابہ کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے پھر مسجد حرام شریف جو ہے وہاں پہ حدیبیہ کے موقع پر آکر اس ممرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اپنے محبوب اپنے صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ انہیں وہاں ہی جانے دیا رب تبارک وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا میں یہ تینوں فرقے جو ہیں رب تبارک وتعالیٰ کے مسلوں کو تباہ کرنے چکر میں دیکھیں جی ومن منع مساجد اللہ ما اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے وا صافی خراب اور رب تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے برباد کرنے کی کوشش کرے یہاں یہ دیکھیں یہاں پہ ذکر کی ممانعت کو اللہ تبارک مطالعہ نے مسجد کو تباہ کرنا قرار دیا ہے ذکر روکنا رب تعلق مسجد کو تباہ کرنا اسے کیا ثابت ہوا کہ تعمیر کی بھی دو قسمیں اور تخریب کسی چیز کو خراب کرنے کی بھی دو قسمیں تعمیر کی بھی دو قسمیں اور خراب کرنے کی بھی دو قسمیں ایک مانوی اور ایک مادی طور پر خراب کرنا مسجد کو تعمیر کرنے کے دو قسمیں کیسے ہیں بھائی مسجد کو بنا دیا دیواریں کھڑی کر دی چھت بنا دی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بنا دی یہ اس کی تعمیر ہو گئی اور اس کی مانوی تعمیر کیا ہے وہ یہ ہے مسجد کے اندر نمازیں قائم ہو جماعت ہو اذان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ مدرسہ قائم ہو بچے قرآن پاک پڑھیں درس نظامی کی کلاسے ہوں وہاں عالم اور مفتیان بیٹھے سارا دن چوبیس گھنٹے مسجد کھلی رہے اللہ, اللہ ہوتی رہے رب تبارک کو تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا رہے دین پڑھا جاتا رہے یہ مسجد کی حقیقی تعمیر ہے یہ کیا ہے حقیقی تعمیر یہی ہے صرف وہی وہ نہیں کہ جناب مسجد چھت بنا دی یہ بنا دیا سارا کچھ مسجد تعمیر ہوگی نا مسجد تعمیر ہوتی ہے بندوں سے نمازیوں سے ہاں پڑھنے والے بچوں سے یہ مسجد کی تعمیر ہے کی, کی اور اسی طرح اسے مسجد کو ویران کرنے کی بھی دو مانے ہیں ایک مانا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے مسجد کو گرا دیا جائے مسجد ویران ہو گئی دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں نہ آنا دیا جائے نمازیوں کو روک دیا جائے پڑھنے والے بچوں کو روک دیا جائے یہ مسجد کی ہے مشرقین اللہ اللہ کرنے سے منع کیا تھا ربتبارک و تعالیٰ نے اسے مسجد کو تباہ کرنا مراد لیا وہ ربتبارک وطالعی خراب ہاں مسجد کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالی نے خلوہ اللہ خائف میں ان کے لیے تو ضروری تھا یہ رب کے گھر میں داخل ہوتے تو ایسے داخل ہوتے ڈرتے ہوئے آتے رفتار کو تعالیٰ کے گھر کے ادب کے پیش نظر درتے ہوئے میری بسے میں داخل ہوتے لیکن یہ تو بدماشیں کرتے پھرتے ہیں میری بسے میں آ کر میرے گھر میں آ کر بدماشیں کرتے پھرتے اب یہاں دیکھے جی لفظ مساجد ہے یہ مسجد کی جمع ہے مساجد کس کی جم ہے مسجد کی جمع اب انہوں نے مسجد شریف کی توہین کی مشرقوں نے اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی مسجدیں ہوں گی نا اس کو خراب کرنے والا اسے حیران کرنے والے بندے کا بھی حکم وہی ہے جو مشرقین مکہ کا حکم ہے اور یہودیوں اور نصرانیوں کا حکم ہے بتائیں بھائی اگر یہودی جو نسرانی جو ہیں مسجد کو شہید کریں وہ بڑے ظالم اور میرے ملک کے ایک ایک ایک روڈ پر کئی کی مساجد شہید کر دی جائیں اور یا شکر رسول مسجد گرا دی جائے وہاں پہ کتے گھوڑے گدھے پیشاب کرتے رہیں یا شک رسول ہیں رب تبارک بارک نے تارنےشا فرمایا جی دیکھیں لاہم فی دنیا خیز ان کی سزا کیا ہے فرمایا کہ ان کی سزا دنیا کے اندر ضلعت ہے یہ دنیا میں زلیل ہوں گے بتائیں جتنے بھی حکمران مسجد مصدق مسجد مصدق کے گرانے میں شریک رہے ہیں زلیل ہوئے نہیں ہوئے اب تو انٹرنیشنل سطح پر عالمی سطح پر مساجد گرانے کی مہم شروع ہو چکی ہے بقاعدہ یہ زمین مسجد کی ہے یہ زمین حکومت کی ہے مسجد گرا دی جائے بھئی یہ زمین حکومت کے کیا،, کیا مطلب اب کی نہیں ہے تو حکومت کے بتاؤ یہ صرف سعودی میں بھی مساجد گرائی جا رہی ہیں مصر میں بھی مساجد گرائی جا رہی ہیں پاکستان میں ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر یہ سازش چل چکی ہے مساجد گرائی جا رہی ہیں یہ کہہ کے کہ یہ زمین حکومت کی ہے زیادہ گرا دو مسجد یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت مدد والدین زمین کس کی تھی بخاری شی میں حدیث ادیس باغ و عالم و رسول ہے بہت کائنات کے لوگوں ذرا غور سے سن لو یہ پوری زمین جو نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہے بخاری میں ادیس باغ ربتبارکار خج ما ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے بالحم فرآر وغاب عظیم مسجد کو تباہ کرنے والے ویران کرنے والے مسجد کو یہ کسی بھی طریقے سے مسجد کو ویران کرنے والے ہوں کسی بھی طریقے سے مسجد میں اللہ, اللہ رکنے والے ہوں مسجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا اسے روکنے والے ہوں مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے اسے روکنے والے ہوں کسی بھی طریقے سے کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں سب کے لیے ایک ہی سزا ہے لہم فی دنیا خیز دنیا میں بھی زلیل ہوں گے والا ہم فی فرآرت عذاب و نظیم اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے